فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وقال الله سبحانه وتعالى عزیز دوستو بزرگو اللہ جل شانو کی وحدانیت اور توحید کے بعد مسلمانوں سے جس چیز کو ماننے کا مطالبہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے اللہ جل شاہ نے انسانوں کو ایک امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور ان سے ایک خاص قسم کی زندگی کا مطالبہ کیا وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چاہی ہے انبیاء علیہ مسلاط وسلام اسی زندگی کو بتانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالی اس زندگی کی صرف زبانی تفصیلات نہیں بیان فرماتے لکھی بھی شکل میں صرف احکامات نہیں آتا فرماتے اور نہ فرشتوں کے ذریعے سے اس زندگی کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں جو اللہ کو درکار ہے جو اللہ تعالی کو چاہیے بلکہ اللہ جل شانہ اس کے لیے انسان انسانوں میں سے کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں اور وہ اپنی ذات کا نمونہ انسانیت کے سامنے کھڑا کرتے ہیں پھر ان کے ذریعے سے اللہ جل شانو کی اس چاہت کا بول بالا ہوتا ہے دنیا میں انسانیت اس طرز حیات کو سیکھتی ہے جو اللہ جل شاہ اسے سے چاہتے ہیں اسلام کا تمام تر حسن اس کی تمام تر جامعیت اور دیگر تمام مذاہب پر اس کا تفوق اس کی بالادستی اس کا اس کے اختصاصات اس کے امتیازات وہ اسی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں جب انسانیت انبیاء علیہ وصلاۃ و السلام کے طریقوں کو زندہ رکھے گی دیکھیے آج اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دیگر انبیاء علیہ مسلاط والسلام کے نام لیواؤں نے ان کے نام لیوا تو ہم بھی ہیں دیگر انبیاء کے ہماری ایمانیات کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل... کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے نبی اللہ پاک نے بھیجے ہم سب کو مانتے ہیں لیکن بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بعض نبیوں کے ساتھ ایک خاص طریقے کے ساتھ منسوب کیا ہے جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علا نبی نا واللاۃ وسلام کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے یا یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر یا انبیاء بنی اسرائیل کے وہ اپنے آپ کو وارث اور جانشین سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کے دعوے دار ہیں ان انبیاء علیم اصلاط و السلام پر اترنے والی آسمانی کتابیں ان کے نام لیواؤں کے پاس موجود نہیں ہیں اگر تورات اور انجیل کی کوئی یقینی بات اس وقت انسانیت کے پاس موجود ہے تو وہی بات ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے اگر قرآن نے تورات اور انجیل کا کوئی حوالہ دیا ہے کہ تورات میں یہ لکھا تھا یا انجیل میں یہ لکھا تھا تو وہی مستند بات ہے کہ واقعتاً طورات اور انجیل میں ویسے لکھا تھا اس کے علاوہ خود دنیائی یہودیت اور دنیائی عیسائیت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری کتابیں کسی قسم کی بھی تحریف سے اور رد و بدل سے اور تبدیلی سے پاک ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ان کی کتابوں کے بے شمار ایڈیشن موجود کم سے کم سولہ اٹھارہ قسم کی انجیل تو چھپتی ہے بازاروں کے اندر موجود ہے آپ کسی دکان پر جائیں انجیل مانگے تو آپ سے پوچھے گا کہ کون سے سینٹ کی اور کون سے بزرگ کی انجیل آپ کو چاہیے کیونکہ انجیل مختلف ورژنس مختلف اور ویسے محققین یہ کہتے ہیں عیسائیت پر کام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ انجیل کے تقریبا دو سو مختلف نسخے دنیا کے اندر موجود ہیں جن میں سے کچھ چھپتے ہیں اور چلتے ہیں اور کچھ نہیں چھپتے اور نہیں چلتے تو وہ تو خود یہ نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر ان سے کوئی پوچھے کہ اپنے نبیوں جن کے آپ نام لیوا ہیں اور میں نے ارض کیا کہ ان کے حقیقی نام لیوا تو مسلمان ہی ہیں ان کی سیرت و سنت ان کے اقوال اور ان کے ارشادات ان کی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ان کے ارشادات اس کی کوئی چیز آپ کے پاس محفوظ ہو جو واقعتاً ثبوت دیا جا سکتا ہو سائنٹیفکلی پروف کیا جا سکتا ہو کہ واقعی اس نبی نے کہا ہے ایسی کوئی چیز آپ کے پاس موجود تو یہ دنیا چاہے وہ آسمانی نبیوں والی دنیا ہے یا زمینی دیوتاؤں کو ماننے والی دنیا ہے یا زمین میں کچھ مختلف مصلحین اور مختلف لوگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں تو وہ اس کی کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے ایسی کوئی تعلیمات نہیں پیش کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ یہ اعزاز اور یہ افتخار اور یہ سرفرازی اور سر بلندی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن پاک اس کے ہاتھوں میں اور چودہ سو سالوں میں اس قرآن پاک کا ایک شوشہ اس کی ایک زیر اس کی ایک زبر اس کی ایک حرکت کوئی نہیں بدل سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو محفوظ ہے موجود ہے یہ جو لوگ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جو لوگ اسلامی علوم کو حاصل کرتے ہیں اسلامی علوم کے ماہرین ہوتے ہیں قرآن و سنت پڑھتے ہیں جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں اردو میں ان کو مستشرقین کہتے ہیں عربی میں مستشرقین کہتے ہیں یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس احادیث مبارکہ کے نام سے جو ذخیرہ موجود ہے یہ ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ لوگ بھی مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ ان کے نبی کی باتیں کیونکہ اس کی ایک, ایک پوری ایک سلسلہ ہے اس بات کے ثبوت کا اس کو علم الرجال کہتے ہیں اسماور الرجال کا علم کہتے ہیں کہ ان لاکھوں انسانوں کے حالات کو محفوظ کیا گیا ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو امت تک پہنچانے میں کسی درجے میں بھی حصہ لیا ان کے حالات بھی محفوظ ہیں آپ کسی اسلامی کتب خانے میں چلے جائیں تو عام طور پر آپ کو جو سب سے طویل کتاب نظر آئے گی جو سب سے زیادہ جلدوں کے اندر ہوگی وہ یہی اسماع الرجال اور جرہ و تعدیل کی کتابیں ہوتی ہیں پینتیس پینتیس جلدوں میں اور پچاس پچاس جلدوں میں اور ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر جلدوں میں آپ کو یہ کتابیں نظر آئیں گی راویوں کے حالات مسلمانوں نے محفوظ رکھے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے یہ وہ صاحب ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو روایت کرنے میں حصہ لیا ہے کسی درجے میں اس چین کے اندر کہیں پر بھی اگر ان کا نام آتا ہے تو ان کے حالات ان کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگوں کی رائے انہوں نے کس سے پڑھا کس کو پڑھایا ان کے شاگرد کون تھے اساتذہ کون تھے مشائق کون تھے عقائد کیا تھے خیالات کیا تھے افکار کیا تھے نظریات کیسے تھے تقوع کیسا تھا عدل کیسا تھا سچائی کیسی تھی صداقت کیسی تھی یہ ساری تفصیلات اس کے بارے میں موجود ہوتی ہیں اور ایک فرد نے نہیں کئی افراد نے مختلف اطراف سے اس کا جائزہ لیا ہوتا ہے ان ساری معلومات کو سامنے رکھ کر اس راوی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے یا نہیں اس علم کے جس کو علم الرجال، علم الجرح کہتے ہیں، مسلمان اس کے ہیں سے پہلے یہ علم بھی دنیا میں نہیں تھا اور صرف اس لیے ہے یہ علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب کسی بات کی نسبت ہو تو بات ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر آپ نے یہ کچھ اصطلاحات تو سنی بھی ہوں گی کہ احادیث مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں یا یہ احادیث متصل ہیں یا یہ مرفو ہیں یا یہ ضعیف ہیں یا یہ خبر واحد ہیں یا یہ منکر ہے اس طرح کی کچھ اصطلاحات ہیں جو احادیث کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں اپنے علماء کی زبانوں سے سنی ہوں گی یہ حدیث کے متن پر یعنی اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی حدیث کا ٹیکسٹ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو کون اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے یہ گفتگو یہ جو احکامات یہ جو حکم لگتے ہیں مختلف یہ اس چین پر لگتے ہیں جس کے جس سے حدیث پہنچی ہوتی ہے ہم تک اس سند کے سلسلے پر لگتے ہیں کہ سند کیسی ہے اس حدیث شریف یہ اس پر کوئی امتی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ با اس بات کی نسبت کیسی ہے آپ کی جانب جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی بات ہے اور آپ کی جانب انہوں نے اس کو منسوب کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ اتنے قوت والے ہیں سچائی اور صداقت کے تو یہ چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں امت مسلمہ کا یہ سرمایہ ہے اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کس طبقے نے اس کو محفوظ کیا آج اگر یہ چیز امت کے پاس موجود ہے اور اس کے لیے سرمایہ فخر ہے تو وہ کون سا طبقہ ہے جس کی زندگیاں اس کی حفاظت پر لگی ہیں جنہوں نے دنیا میں کام کاج کرنے کے دولت کمانے کے پیسے کمانے کے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے حکومتیں اور اقتدار اور وزارتیں حاصل کرنے کی دوڑ سے کنارہ کش ہو کر اپنی زندگیاں اس بات پر کھپائیں اور لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن علوم کی نسبت ہے وہ سارے کے سارے علوم سینوں کے اندر محفوظ کیے جائیں اور اگلی نسلوں تک پہنچائے جائیں تو یہ خدمت اس دنیا میں علماء کرام نے کی اور یہ محدثین نے کی ہے یہ فکہ نے کی ہے آپ کبھی ان کی زندگیاں پڑھیں گے کس دشواری اور مشکل سے علوم دین حاصل کی کیسے اس کے لیے اسفار کی ایک ایک حدیث کے پیچھے صرف اس کی سند کو صحیح کرنے کے لیے مثلا کسی نے روایت کی ایک حدیث کسی راوی سے کسی تابعی سے سننے والے کو یہ پتا چلا کہ وہ تابعی یا وہ تبہ تابعی آج بھی زندہ ہے اور وہ فلاں ملک کے فلاں شہر کے اندر رہتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس چین میں یہ جو راویوں کی کڑیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ جتنے کم ہوں گے اتنا حدیث شریف کی قوت میں اضافہ ہوگا ایسا زیادہ سے زیادہ معروف لوگ اس کے اندر ہوں گے کم سے مراد یہ کہ جتنے لوگ اس میں ہوں وہ لوگ ان کو جانتے ہوں کہ وہ کون ہے تو اس سننے والے نے کو جب یہ پتا چلا مدینہ منورہ میں یا کوفہ میں یا بسرا میں یا شام میں کہ وہ بندہ جس نے اس حدیث وہ تابعی تابعی حدیث وہ یا جس تک یہ صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے وہ یمن کے اندر ہے اور ان سے اس نے سن لی ایک واسطے سے تو اپنا یہ واسطہ کم کرنے کے لیے یہ اس زمانے کے اندر اونٹوں کی پشت کے اوپر بیٹھ کر دو دو مہینے کے صحرائی سفر کر کے اس کے گھر جاتے تھے ان کے شہر جاتے تھے ان کی مسجد میں جاتے تھے ان کے مدرسے میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ سے مجھ کو یہ حدیث پہنچی ہے آپ نے روایت کی ہے فلانے صاحب نے ہمیں سنائی ہے آپ مجھے بھی سنا دیں تاکہ میں براہ راست آپ سے روایت کرنے والا بن جاؤں اور وہ حدیث ان سے سن کر وہ جب حدیث سنا دیتے اگر ایک ہی ہے تو یہ واپس اپنے اونٹ پر بیٹھتے اور یہ مہینوں کا سفر طے کر کے اپنے گھر واپس آیا کرتے تھے کہ اس پورے سفر میں ان کو صرف ایک حدیث شریف چاہیے ہوتی تھی اس مشقت کے ساتھ اس محنت کے ساتھ یہ سارے علوم جمع کیے گئے ان علوم کا مسلمانوں کی زندگیوں میں بڑا چرچا تھا مسلمان قرآن کے تفسیر کے علم الحدیث کے علم الفقہ کے علم العقائد کے پھر عربی زبان کے عربی ادب کے عربی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ اور علوم چاہیے ہوتے ہیں جیسے علم المعانی علم البیان، علم البدی علم الاشتقاق، علم الصرف علم النحف یہ مسلمانوں کی گلی محلوں کوچوں بازاروں میں یہی گفتگو ہوا کرتی تھی آج میں ان علوم کے نام لے رہا ہوں تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ یہ موضوعات ہی ہم نے نہیں سنے یہ اس نام سے کوئی ایک جس طرح اگر ابھی میں آپ کو کہوں فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس آپ کے لیے کوئی اس میں مش... کوئی نامانوس آوازیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے یہ... یہ کون سے جنات کی زبان بول رہا ہے یہ ہمارے گھروں میں بچے سارے دن پڑھتے ہیں گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں معروف علوم ہیں لیکن اگر کوئی کہے علم المعانی علم البیان علم البدی علمتقاق علم الصرف علم النح تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نامانوس باتیں ہیں یہ بدقسمتی اس وقت سے شروع ہوئی جب سے مسلمانوں کے اوپر اغیار کا تسلط ہوا جو کالونیل ایج کہلاتی ہے جب اسلامی دنیا کالونیز بنی مغربی دنیا کی تو انہوں نے آن واحد میں اسلامی علوم کو چلتا ہوا کر دیا اس کا سکوپ کچھ اور نہیں کیا انہوں نے اس کا سکوپ زیرو کر دیا کہ آپ پڑھ لکھ لیں جتنے مرضی آپ بڑے فقیر بن جائیں آپ جتنے بڑے مرضی محدث بن جائیں آپ جتنے بڑے مفسر بن جائیں سرکار کے کاغذات کے اندر آپ ان پڑھ ہوں گے اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ایسی چیز میں کیسے ڈالیں جس پر ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی کل وہ ملازمت نہیں ملے گی ان کو تو لوگوں نے اپنا رخ ان علوم کی طرف کر دیا جس پہ ملازمتیں ملتی تھیں جس پہ نوکریاں ملتی تھیں جس پہ عہدے ملتے تھے پھر بھی آپ شکر گزار ہو ان لوگوں کے جنہوں نے اس سکوپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو انہی علوم کی طرف ڈالا جانتے پوچھتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ اس کا سکوپ نہیں ہے انہیں پتا تھا کہ ان کے بچوں کو اس کے اوپر ہمارے بچے ڈپٹی کمشنر نہیں بنیں گے ہمارے بچے اس کے اوپر جج نہیں بنیں گے ہمارے بچے اس کے اوپر کسی اور رستے پر نہیں جائیں گے پولیس میں نہیں جائیں گے ان کا کچھ نہ ملے لیکن ہمارے بچے ان علوم کے حافظ بن جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلیں مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کے بغیر مسلمان چلیں گے کیسے قدم قدم پر ان کو ضرورت ہے قرآن کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا حدیث کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا فکی مسائل کے بغیر جائز اور ناجائز کے بغیر حلال اور حرام کے بغیر کیسے اسلامی دنیا زندگی گزارے گی تو یہ اس کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں انسانوں کے دل چاہیے ہوتے ہیں لائبریریوں کے اندر بے شک کتابیں پڑی رہیں ہم جب کبھی ترکی جاتے ہیں یقین جانیے کہ ایسا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال نے ان کا رسم الخط بدل دیا تھا اور یہ رسم الخط اس لیے بدلا تھا پہلے عربی رسم الخط میں ترکی لکھی جاتی تھی اس نے اس کو لیٹن کر دیا تھا لاتینی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی کتب خانے سے اگلی نسلیں تاکہ بالکل بیگانی ہو جائے وہ ٹیکسٹ ہی ان کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم جب ترکی جاتے ہیں دیکھتے ہیں لاکھوں کتابوں پر مشتمل کتب خانے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اسلامی خلافت کا مرکز رہا ہے سات سو سال تک عثمانی خلفاء نے استنبول میں بیٹھ کر عالم اسلام پر حکومت کی ہے تو وہاں کتابیں اسلامی کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں لیکن نئی نسلیں اس کو اتنی انجان ہے حتیٰ کہ ان کی جو پرانی مساجد ہیں جو عثمانی خلافت کے زمانے کی ہیں ان مساجد کے اوپر اس عثمانی رسم الخط کے اندر اشعار لکھے میں اور یہ عث رسم الخط یہی عربی فارسی اور ہمارا اردو والا ہے ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو, تو ترک نوجوان آ کر ہم سے پوچھ لیتے اوپر کیا لکھا ہوا ان کی زبان لکھی ہے تو ہم کہتے تھے کہ پڑھ تو ہم دیں گے کیونکہ رسم الخط ہمارا ہے سمجھتے ہم نہیں ہیں کیونکہ زبان ترکی ہے تو کہتے ہیں سمجھتے ہم ہے کیونکہ زبان ہماری ہے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ رسم الخط ہمیں نہیں آتا تو ہم پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے تو یہ اس زمانے جب کسی قوم کے ساتھ اس کی تعلیم کو اس کے عقیدے سے اس کی تعلیم کو اس کے دین سے اس کی تعلیم کو اس کے مذہب سے اس کی تعلیم کو اس کے کلچر سے کاٹ دیا جائے تو وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں آپ لوگ ناراض نہ ہو اس بات پہ سولہ سال اٹھارہ سال پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے ترجمہ جاننا تو بہت بڑی علمیت ہے سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے تعلیم پوچھو کتنے مدت ہے اٹھارہ سال ایم فل کیا ہوا ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور کہوں فاتحہ سنائیں تو آپ کو جو صور فاتحہ سنائیں گے وہ کم سے کم عربی میں تو نہیں ہوگی باقی اگر عبرانی میں یا کسی لاتینی یا جاپانی میں ہو تو اس کا میں پتہ نہیں وہ عربی لب و لہجہ تو نہیں ہوتا کم سے کم حضور نے فرمایا قرآن کو عربی لہجوں کے اندر پڑھو یہ آئین شین قاف سعود ہا یہ قرآن کے حروف ہے اس کے بغیر مطلب ہی ادا نہیں ہو سکتا نہ صرف یہ کہ مطلب ادا نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ایسا غلط مطلب بنتا ہے کہ اس کے تلفظ انسان گناہگار ہو جاتا ہے جیسے دیکھیں ہم لوگ سور اخلاص پڑھتے ہیں سارے کے سارے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں یہ تو عام طور پر یادی ہوتی ہے سب کو نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کے لیے جو لفظ ہے کل کہا گیا ہے کل قاف کے ساتھ موٹے قاف کے ساتھ آپ اپنے معاشرے میں جا کر لوگوں کا سروے کریں نوے فیصد لوگ اس کو چھوٹے قاف کے ساتھ پڑھیں گے کل ہو گئے اگر ابھی بھی ہم اس مسجد میں سننا شروع کر دیں تو نبے پچانوے فیصد لوگ اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے اب قل کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کل ہو اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور قل کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کھا لیجئے جی اللہ ایک ہے کل کھانے کو کھانے کے اس کو کہتے ہیں اگر آپ کسی کا کھانا کھاؤ تو آپ کہیں گے کل اور اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ پڑھو تو آپ اسے کہیں گے کل اب یہ فرق ہم لوگ ہمارے لیے ایسی بدل گیا ہے اسی طرح بعض حرکتوں کا فرق حرکت سے مراد اعراب زیر زبر پیش اس کا فرق اگر اگر انسان ایسی جگہ آپ نے دیکھا ہوا قرآن کے بعض مصاحف میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چودہ جگہیں ایسی ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے زیر زبر پیش بدل دیا تو مطلب کفریہ ہو جائے گا فلانی جگہ پر اس کا کوئی مطلب ایسا مطلب بنے گا کہ اس سے جملہ کفری ہو جائے گا تو یہ بدقسمتی ہماری علوم اسلامیہ کے ساتھ ہماری غفلت اس سے ہماری نا اس وقت شروع ہوئی جب ہمارا نظام تعلیم ہمارے ہاتھ سے نکلا جنہوں نے ہمارے لیے نظام صرف ہمارا نہیں پوری اسلامی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنا نظام تعلیم خود نہیں بنایا اپنی ضروریات کا خود لحاظ نہیں رکھا اپنے بچوں کی کی دینی تعلیم کا ان کی دینی تربیت کا وہ پورے اسلامی علوم کو آج کے جدید علوم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا جہاں پر تو وہاں پھر جو نسل پیدا ہوتی ہے اس کو کنفیوزڈ نسلیں کہتے ہیں ان کے اندر تشکیل ہوتی ہے ان کے اندر تزبزب ہوتا ہے ان کو شک ہوتا ہے چھوٹی آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں اور ہمیں میں صحیح بات یہ ہے کہ ترس آتا ہے لوگوں پر اس لیے اس کا جواب ہمدردی کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی صاحب کہیں پر ایک حدیث شریف ان کی نظر سے گزر جائے گی اس کی بنیاد پر ان کا خیال یہ پیدا ہو جائے گا یہ ساری دنیا غلط چل رہی ہے حدیث پر عمل نہیں کر رہی ہمیں روز مرہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا پچھلے جمعے میں بیٹھے ہوں گے وہ صاحب مجھے ان کی معصومیت ویسی بھی آ رہی تھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اگر وہ تشریف فرماؤ تو ناراض رہا ہوں سوال پہ میں ان کا نام نہیں لے رہا ویسے بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے بی اے کے نصاب میں کہ نمازوں کو اول وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے یہ تو ساری نمازیں غلط ہو رہی ہیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں تو اب تو ایک حدیث شریف تو انہوں نے پڑھ لی اب اس کی تفصیلات ہوتی ہیں اول وقت سے مراد کیا ہے اور دیگر نمازوں کی مصنوع اوقات کیا ہیں ہر نماز کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کی ارشادات کیا ہیں کہ اس نماز کا کون سا وقت کیسا ہے اب اس ساری تفصیل سے تو بندہ ناواقف ہوتا ہے ایک حدیث شریف کا متن اس کے سامنے سے جب گزر جاتا ہے تو اس کو کیا اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے کنفیوژن پر حدیث شریف بجائے اس کا ایمان بڑھانے کے بجائے اس کے کہ اس کے نتیجے میں اس کی کیفیت پیدا ہو اس کو کچھ عمل کا شوق پیدا ہو وہ بےچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ جو تھوڑا بہت عمل کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی شک پڑ جاتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بنیادی دینی علوم سے نا واقفیت اگر بنیاد ٹھیک ہو انسان کی قرآن پاک اس کو پتا ہو سارا کا سارا ایک آیت سے وہ کنفیوز نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ آیت یہاں پر ہے تو قرآن کی باقی جگہوں کے اندر کچھ اور آیات بھی ہیں اور جو مسئلہ نکلے گا وہ ان ساری آیات کو اکٹھا کر کے اور پھر اس موضوع سے متعلق تمام درست احادیث تمام صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے مسئلہ نکالا جائے گا چیپٹر کی کسی ایک چیز سے تو مسئلہ نہیں بنے گا صرف جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ اس بات میں اس حوالے سے اور ارشادات کیا کیا کچھ ہیں اور پھر مسئلہ نکالنے کے اصول کیا ہے اسی لیے لوگ اس بات سے بےچارے کنفیوز ہوتے ہیں ایک بندہ ایک حدیث پڑھتا ہے دوسرا دوسری پڑھتا ہے دیکھنے کے اندر دونوں آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں متعارض ہوتی ہیں دونوں بزائے سمجھ میں نہیں آتا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یہ ٹھیک پڑھ رہا لوگ بے کنفیوز ہوتے ہیں اس کنفیوژن سے نکلنے کا اور ایک مطمئن اسلامی زندگی گزارنے کا اور قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کے مطابق گزارنے کا جو واحد رستہ سمجھ میں آتا ہے وہ علم دین کا رستہ ہے کہ ضروری علم دین میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ عالم دین بن جائے عالم دین تو خود ایک سپیشلائزیشن ہے جیسا کہ میڈیسن ایک سپیشلائزیشن ہے انجینئرنگ ایک سپیشلائزیشن ہے لا ایک اسپیشلائزیشن ہے ایسے علم دین خود ایک اسپیشلائزیشن ہے یہ بھی لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عالم کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور عالم کو انجینئر بھی ہونا چاہیے اور عالم کو آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے یہ دوسرے شعبوں میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ڈاکٹر کو انجینئر بھی ہونا چاہیے ایک انجینئر کو لائر بھی ہونا چاہیے ایک لائر کو آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے کبھی سنا آپ نے اگر ایسی بات کوئی کہے گا تو کتنا احمق سمجھا جائے گا اور چونکہ علم دین کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کی تفصیلات کو نہیں جانتے اس کی گہرائی کو نہیں جانتے اس کے مسائل کہ وہ کتنی بڑی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے انسان سے اسلام کہتے ہیں کہ عالم کو دنیا کی ہر ہر علاج کا مرض ہونا ہر مرض کا علاج ہونا چاہیے علم دین خود اسپیشلائزیشن ہے اور فقہ اور تفسیر اور حدیث کے علوم میں اتنی وسعت ہے اتنی اس کی آپ کبھی اس کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے ہمارے والد صاحب مرحوم ایک قصہ بڑا سنایا کرتے تھے کہتے تھے کہ میرا ایک سٹوڈنٹ تھا والد صاحب اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور شعبہ تفسیر کے سربراہ تھے تو کہنے لگے کہ انجینئر تھا اس کو شوق ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں جرمنی کے اندر وہ جاب کرتا تھا سیمنز کے اندر تو اس کو شوق ہوا علم دین کا تو اس نے اپنی جرمنی میں جاب چھوڑی اور اسلام آباد آ گیا اسلام آباد میں اس کے والد بھی رہتے تھے تو اس نے آ کسی کے مشورے سے اسلام یونیورسٹی میں داخلہ لے دی. تو والد صاحب کلاس میں آ گیا تو ایک دن کلاس میں بات تفسیر پر تفسیر کی کلاس تھی بالکل شروع کی کیونکہ بات آئی کہ تفاثیر کون کون سی ہیں تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس میں علامہ زمخشری جار اللہ ذمکشری کی کشاف کا ذکر کیا ویسے ہی کسی بات کے ذیل کے اندر تو اس کو شوق ہوا اچھا وہ جب اسلامی یونیورسٹی میں داخل ہوا اور اپنی تعلیم چھوڑی یعنی اپنی نوکری چھوڑی اس نے تو اس کے والد بڑے ناراض ہوئے اس کو کہ تم نے اتنی اچھی جرمنی کے اندر جاب چھوڑ دی اور اتنی ملٹی نیشنل کمپنی میں تم کام کر رہے تھے اور تم نے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تو اتنی اس میں اتنی لمبی چوڑی چیز کیا ہوتی ہے جو تم حاصل کرو گے اس نے بتایا کہ مجھے چار پانچ سال اب لگیں گے میں علم دین حاصل کروں گا بڑے نیک نوجوان ہیں ہم سے رابطے میں بھی رہتے ہیں تو کہا کہ جب وہ اس نے سنی والد صاحب سے کشاف کا تذکرہ سنا چار جلدوں میں ایک تفسیر ہے تو وہ گیا اور بک شاپ سے یونیورسٹی کی بک شاپ سے پوچھا کہ کشاف ہے آپ کے پاس ان کا ہاں ہے تو انہوں نے دے دی اس خرید کر اپنے گھر لے گیا گھر لے گیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے <تصفح> یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تفسیر ہے کشاف اس کے والد نے کہا اتنی چار والیومس کے اندر اتنی بڑی بڑی تفاسیر بھی کیا مسلمانوں نے لکھی ہے تو صبح اگر والد صاحب کو بتا رہا تھا تو والد صاحب نے اس کو کہا کہ اچھا ہوا کہ تم بہار الوار نہیں گھر لے کر گئے جو ایک سو دس جلدوں کے اندر ہے اور اچھا ہوا کہ تم کوئی اور تفسیر نہیں لے کر گئے جو تیس جلدوں کے اندر اور چالیس جلدوں کے اندر اور پچاس جلدوں کے اندر ہے چار جلدوں کی تفسیر اس کے والد کے لیے تعجب کا باعث تھی کیوں ان کا خیال یہ تھا کہ اسلامی علوم یہی ہوتے ہیں جو اسلامیات ہم نویں اور دسویں پڑھتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے ہم جب نائن ٹینتھ میں پڑھتے تھے تو نائن ٹینتھ کی کتابیں اس زمانے میں اکٹھی ہوتی تھی اور ایک ہی امتحان ہوتا تھا اب تو دو ہوتے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہماری کل اسلامیات نائنتھ اور ٹینتھ کی ملا کر 42 صفوں کی تھی 42 پیجز کی اور یہ بھی مجھے اس کی کانٹینٹس بھی یاد ہے کہ اس میں دس آیتیں تھیں دس احادیث تھیں میری عمر کے جو یہاں بیٹھے ان کو یاد ہوگا الراشی ار اراشی بل مرتشی النار اور انملا بالنیات یہ چھوٹی چھوٹی دس احادیث ہم لوگ نائن کے اندر پڑھا کرتے تھے اور ہماری کیمسٹری 7800 آٹھ صفحات کی تھی ہمارے فزکس 7800 آٹھ صفحات کی تھی ہمارے میتھمیٹکس 7800 آٹھ صفحات کا تھا ہماری انگلش سات صفحات کی چھ سو صفحات کی تھی لیکن اسلامیات ہمارے لیے جو ہمارے تعلیمی نظام کے افلاطونوں نے پسند کی تھی کہ جو ایک ہماری ضرورت کے لیے وہ بیالیس صفات کی تھی ان کا خیال تھا کہ اتنی اسلامیات پڑھ کے ہم لوگ ایک اچھی اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں تمام دینی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اس کا نتیجہ ہے یہ جو آج آپ معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ میں کہتا ہوں یہ جو فرقہ واریت آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ ان پڑھ ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے بنیادی دینی علوم ان کے پاس ہے نہیں تو جس نے جس طرف بھی آواز لگائی لوگ اس کے ساتھ شروع ہو جاتے اس کو کوئی نہ کوئی طبقہ مل جاتا ہے صحیح اور غلط کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کوئی سمجھ تو سکتا نہیں کہ جو مسئلہ مجھے بیان کیا گیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے اسی لیے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ فرماتے وما آتا کمر رسول کہ جو تمہیں رسول دے اس کو پکڑو اسی پر چلو ومانحاق مو فنت ہو جس چیز سے رسول نے منع کر دیا اس سے منع ہو جاؤ اگر یہ اصول بھی ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہوتا تو آج دین کے نام پر آپ کو کھیل تماشے نظر نہ آتے آج دین کے نام پر آپ کو گمراہیاں نظر نہ آتی آج دین کے نام پر آپ کو فرقے نظر نہ آتے مسلمان ایک کتاب و سنت کے سائے کے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے اور ایک ملت واحدہ امت واحدہ ہوتے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس بات پر بہت عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ یہ عام لوگوں کے اب دیکھیں کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو مدارس موجود ہیں لیکن عام مسلمان اگر وہ دین پڑھنا چاہے تو وہ کہاں جائے کیونکہ مدارس تو لمبے, لمبے لمبے کورسز آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں تو آٹھ سال لے کر آئے اور وہ بھی پورے مکمل صبح سے لے کر رات تک کے تو اگر کوئی بندہ کم وقت دینا چاہے تو وہ کیا کرے تو اس کے لیے مساجد کے اندر ہلکے ہونے چاہیے مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر یہ حلقے لگنے چاہیے جہاں بنیادی دین سکھایا جائے لوگوں کو تو ہم نے انشاءاللہ اپنی مسجد میں ہم نے اس کا تجربہ پہلے بھی کیا ہوا ہے اسی ایف ون میں ایفٹین فور میں پچھلی گلی کے اندر جہاں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے البرحان کے نام سے وہاں اسی خیال سے ہم نے ویک اینڈ کورسز لانچ کیے تھے آج سے ایک سال پہلے کہ نوجوانوں کو اور پروفیشنلز کو یہ دعوت دی تھی کہ ہفتہ اتوار کو آ جائیں پڑھنے کے لیے باقی دن اپنی جاب کریں اپنی تعلیم حاصل کریں یا جو کام کرتے ہیں آپ وہ کریں اپنا بزنس کریں ہفتہ اتوار کو پانچ گھنٹے ہفتے کو دیں پانچ گھنٹے اتوار کو دیں یہ ہفتے میں دس گھنٹے بنتے ہیں ان دس گھنٹوں میں آپ کو تجوید سے لے کر یعنی تجوید کا مطلب ہے قرآن صحیح پڑھنا اور سارا قرآن ضروری کے شوہر ہو اتنا قرآن کم سے کم ہو جائے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے سور فاتحہ ٹھیک ہو صورتیں ٹھیک ہوں قرآن کا کچھ ترجمہ کم سے کم دو ڈھائی تین سپاروں کا ترجمہ اور خاص طور پر ان سپاروں کو جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کیا پڑھا جا رہا ہے تو تفسیر اس کے ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری ارشادات فقہ کے اندر ضروری مسائل سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے تک کن حالات سے اللہ شاہر نے آپ کو گزارا اس کی تفصیلات اور کچھ عربی زبان کا ایک ٹچ کہ آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو کچھ ضروری عربی آسان سی جس کو لوگ سمجھ سکیں اس پر مشتمل ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا جو انشاءاللہ دسمبر کے آخری ہفتے سے اس مسجد میں بھی ہمارے اس کے اس کی کلاسز شروع ہوں گی تو آپ لوگوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوقات فارغ کیجئے اور اس میں باقاعدہ انرول ہو جائیں لیکن اس میں صرف وہ لوگ انرول ہوں جو پوری استقامت کے ساتھ پڑھ سکتے ہم نے جب پچھلی دفعہ کورس آفر کیا تو ہمارے پاس ایک سو پچاس لوگوں کی گنجائش تھی ڈیڑھ سو لوگوں کی اور ہمیں پندرہ سو لوگوں نے درخواستیں دی پندرہ سو لوگوں نے تو ہم نے ڈیڑھ سو کو داخلہ دیا دس فیصد کو نوے فیصد لوگوں سے معذرت کی کہ ہمارے پاس اس کے لیے نہ اساتذہ ہیں اتنے زیادہ اور نہ اتنی جگہ ہے لمبی اب بھی ہمارے پاس جگہ بڑی محدود ہے انشاءاللہ اوپر کے یہ جو ہماری گیلریاں اور اوپر کی منزل ہے اس میں ہم کلاسیں لگائیں گے لیکن اساتذہ اور ظاہر بات ہے کہ اتنی یہاں پر بھی اتنی جگہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ آ جاتے ہیں انرول ہو جاتے ہیں پھر آپ تین ہفتے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس بندے کا حق مارا جو آپ کی بجائے لائن کے اندر پیچھے اتنے سارے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اس بندے کا, کا موقع مس ہو گیا اس لیے اگر آپ مکمل طور پہ سنجیدہ ہو اور واقعتاً اس کو پڑھنا چاہتے ہوں اس کو اس بنیادی دین کو سمجھنا چاہتے ہوں بنیادی دین کو سیکھنا چاہتے ہوں اس ایک سال کے بعد ہم اگلے مرلوں کے اندر مزید انٹینسو کورسز بھی تین سال کے پانچ سال کے انشاءاللہ اس کا بھی ہمارا ارادہ تاکہ جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہیں ان کے پاس زیادہ وقت ہو زیادہ سلائی ہو تو وہ بھی اس میں پہنچ سکیں تو اس کے لیے جو داخلے کا فارم ہے وہ آپ آن لائن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں البرحان اس وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں داخلہ فارم پڑا ہوگا اس کو وہاں سے پرنٹ کیجئے اور اس کو فل کریں اور ہمارے پاس جمع کرا دیں یا مسجد کے اندر ہمارے امام مولانا سلطان قمر صاحب کے پاس جمع کرا دیں یا ان کے پاس کچھ فارمز جو ہیں پرنٹڈ بھی پڑے ہوئے انہوں نے پرنٹ نکالے ہوئے ان سے فارم لے لیں اور اس کو اور آپ لوگوں کی سیریسنس چیک کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں پچھلی دفعہ تجربہ یہ ہوا چونکہ آن لائن ہم نے اس, کو اس, لیے اس کا جو سبمیشن ہے ہم نے آن لائن نہیں رکھا کہ آپ آن لائن سبمٹ کریں اس لیے کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آن لائن بہت سے کام کر لیتے ہیں اور ان کا ارادہ نہیں ہوتا اس کا پکا تو ہمیں اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں اس لیے ہم نے کہا نہیں فزیکلی آ کے سبمٹ کریں فارم کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں پرنٹ نکالیں فزیکلی آ کر اس کو مسجد کے اندر سبمٹ کرائیں اور پھر اس میں سے ان ہم انتخاب کریں گے ظاہر بات ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر تو جتنی پر جگہ ہوگی لوگوں کا انتخاب کریں گے تو آپ سب کو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں میری معلومات کے مطابق پورے پنڈی اسلام آباد کی کسی بھی مسجد کے اندر اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا یہ ہم نے بہت ہی مشکل سے اپنے اوقات کو بڑی مشکل سے فارغ کر کے اس کام کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ مشکل تو اساتذہ کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل اپنی اویلیبلٹی انشور کرنی ہوتی ہے ان کو بھر صورت رہنا پڑتا ہے ان کو پڑھانا پڑتا ہے اور اپنے ہمارے ہفتے کے دن ویسے بند ہوتے ہیں اور ویکینڈس بھی اس پہ بند ہو جاتے ہیں ہم کہیں آ جا نہیں سکتے اس کے نتیجے کے اندر بہت سارے اساتذہ اس کی وجہ سے اس لیے اس کے اندر آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور اس دعوت کو انشاءاللہ اس کے پمفلٹس آپ کو مل جائیں گے اگلے جمعے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو مختلف جگہوں تک پہنچائیں نوجوانوں تک یونیورسٹیوں تک دفتروں تک الحمد ابھی بھی ہمارے پاس جو کورس چل رہا ہے اس کے اندر فورسز کے لوگ آتے ہیں اور اس میں مختلف منسٹریز کے لوگ آتے ہیں اس کے اندر مختلف اس کے لوگ آتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو نماز کے بعد جو ہماری فقی نشست ہوتی ہے اس میں آپ اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں اس فقی نشست میں بھی تشریف رکھا کریں اس میں بھی آپ کے عام روزمرہ کے مسائلوں کو بیان کیا جاتا ہے باخر الدین الحمدللہ رب العالمین سنتے پڑھ